السلام علیکم ورحمت اللہ, اللہ. الحمدللہ وسلام علی عبادہ اللہزین استفا الحمدللہ علی نعمہ الظاہرہ والباتنہ قدیم محدلہ تو وسل على اشرف امبیا تم مسل ملا اکتو یو سلو نلبی یا منو سلو الوت اللہ محمد اللہ مبارک اللہ محمدیم محمد کما با رت الابراہی ملا محمد کریم وسل تویمی من شی توجیم منہم ہی ونف کے ہی ونف سے فہرا کر تل قرآن فست اب بلا فست اب بلّا آدمی کا جسم کیا ہے جس پہ شیدہ ہے جہاں آدمی کا جسم کیا ہے جس پہ شہدا ہے جہاں ایک مٹی کی عمارت ایک مٹی کا مکان خون کا ہے گارا اس میں اور اینٹیں ہیں ہڈیاں چند سانسوں پہ کھڑا ہے یہ خیال آسما موت کی پرزور ٹک کر جب اس سے ٹکرائے گی تو دیکھنا یہ عمارت ٹوٹ کر گر جائے گی حضرات واجب الاحترام بھائیوں ساتھیوں اپنے چہرے مبارک میری طرف رکھیں اس طرح مجھے دوہرا سواب ملے گا ایک اللہ رب العزت کی بات سنانے کا اور دوسرا آپ بھائیوں کی زیارت کا اپنے گھٹنے چھوڑ کر پوری محبت سے اللہ اور اس کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری باتیں سماعت فرماؤ کتاب اللہ میں اللہ کی کتاب میں رب رحمان نے تلاوت کے آداب بیان فرمائے ہے کہ جس وقت قرآن مجید کی تلاوت کرو فزا قرت القرآن فستا از تو پہلے اللہ کی پناہ میں آ جاؤ تلاوت کرنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا حدیث پاک میں ایسر نبی دابو شریف میں اعوذ باللہ ہی العلیم علیم الشیطان الرجیم من حمز ہی ونف ہی ونف سے اللہ میں تیری پناہ پکڑتا ہوں شیطان مردود سے اللہ والو جب انسان زکات دیتا ہے اس کو اعوذ باللہ پڑھنے کا حکم نہیں حج کرتا ہے پھر بھی یہ حکم نہیں روزہ رکھتا ہے پھر بھی یہ حکم نہیں دین کے سارے احکامات میں سے تلاوت کلام میں پاک ایک ایسا حکم ہے کہ جس سے پہلے توز اعود باللہ پڑھنے کا حکم ہے اعود باللہ تلاوت سے پہلے اس کی وجہ کیا ہے حضرات درا توجہ فرمائیں زکوات میں حج میں روزے میں یہ حکم نہیں آیا تلاوت کلام پاک میں یہ حکم آیا فضا کر تل قرآن فسط از کیوں آیا ہے حکم یہ اب ذرا محبت سے سنیے اس لیے کہ جو شیطان انسان کا ازلی اور ابدی دشمن ہے اس کو سب سے زیادہ تکلیف اس وقت ہوتی ہے جب کوئی اللہ کا بندہ کتاب اللہ کی تلاوت کرتا ہے حج کرنے سے زکات دینے سے روزہ رکھنے سے اور دوسرے شرعی احکامات پر عمل کرنے سے شیطان کو اس قدر شدید تکلیف نہیں ہوتی جتنی اللہ کی کتاب پڑھنے سے شیطان کو تکلیف ہوتی ہے اس لیے فرمایا گیا کہ جب تلاوت کرو قرآن مجید پڑھو تو اس سے پہلے تعوث پڑھ لو اللہ کی پناہ میں آ جاؤ کیوں والا اب ذرا محبت سے سنیے جب انسان نماز پڑھتا ہے ایک اللہ کے حکم پر عمل کر رہا ہے زکات دیتا ہے اللہ تعالی کے ایک حکم پر عمل کر رہا ہے روزہ رکھتا ہے ایک حکم پر عمل کر رہا ہے حج کرتا ہے ایک حکم پر عمل کر رہا ہے جو بھی نیکی کا کام کرتا ہے ایک وقت میں ایک اللہ کے حکم پر اور اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل کر رہا ہے لیکن جو خوش نصیب اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتا ہے وقت میں انشاءاللہ اللہ سارے مکمل دین پر عمل کرے گا انشاءاللہ شاء اللہ قرآن پڑھ رہا ہے اس میں دیکھتا ہے نماز کا حکم آ ہے نماز شروع کر دی ہے حج کا حکم آ ہے حج کر رہا ہے زکات کا حکم آ ہے زکات دے رہا ہے روزے کا حکم آ ہے روزہ رکھ رہا ہے ماں باپ کی خدمت کا حکم آیا ان کے ساتھ احسان کر رہا ہے سچ بولنے کا حکم آیا سچ بول رہا ہے اللہ کی توحید پہ قائم رہنے کا حکم آیا ہے. رب کی توحید پہ قائم ہے شرک کے منع کرنے کی آیتیں پڑتا ہے شرک کو چھوڑ دیتا ہے یعنی دوسرے سارے شر كامات ایک وقت میں انسان ایک عمل کرتا ہے لیکن جو اللہ کی کتاب کو پڑھتا ہے وہ انشاءاللہ اللہ اللہ کے سارے دین پر عمل پیرا ہو جاتا ہے کتنی بڑی لانت ہے یہ مسلمانوں کا آپس میں فرقوں میں تقسیم ہو جانا کتاب اللہ پڑھے گا فرقہ بندی چھوڑ دے گا اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا اپنی زبان سے پڑھ لیا تسیم بے حب اللہ جمی تفرق سارے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اللہ کی رسی کیا ہے حب اللہ بن سما اللہ کی رسی کتاب اللہ ہے اللہ پاک نے آسمان سے نازل فرمائی زمین کی طرف ترف ہو بے اس کا ایک کنارہ اللہ کے پاس ہے اور دوسرا انسانوں کے پاس ہے اب جو اس رسی کو پکڑتا ہے وہ کامیابی کی منزلوں پہ چلا جاتا ہے اور جو اس رسی کو چھوڑ دیتا ہے ذلت اور رسوائی اس کا مقدر بن جاتی ہے حدیث پاک میں آتا ہے سر ابن ماجہ میں حدیث ہے ان لاہین کچھ ایسے بندے ہیں جو اللہ رب العزت کے خاص بندے ہیں خاص خاص خاص کون ہے ہم اہل القرآن اہل اللہ بخاصا تو وہ اہل قرآن ہے جو اللہ کی کتاب سے محبت کرتا ہے اور پڑھتا ہے وہ اللہ تعالی کے خاص بندے ہیں حضرات سو مسلمانوں سے آپ ملتے ہیں نا سو سے آپ ایک سوال کر دو ہاں جی قرآن پاک پڑھا ہوا ہے تو سو میں سے ایک دو ہی ہوگا پانچ ہو جائیں گے زیادہ سے زیادہ کہ جی ٹھیک ہے ہم نے قرآن جی پڑھا ہوا ہے زیادہ انکار ہی کر دیں گے سچی بات ہے بوڑی صاحب میں نے تو قرآن پاک نہیں پڑھا اب جس نے اللہ کی کتاب کو پڑھا ہی نہیں اس کے بارے میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا فرمان ہے کہ جب انسان قبر میں جائے گا اس سے سوال جواب ہوتے ہیں رب کے متعلق رسول کے متعلق دین کے متعلق اور ایک سوال چوتھا بھی ہے حدیث پاک میں شاید آپ نے سنا ہوا نہ ہو حدیث پاک میں میری کتاب کو پڑھا کے نہیں پڑھا قرآن مجید کو پڑھا ہے سیکھا ہے سمجھا کہ نہیں پڑھا جس آدمی نے پڑھا ہوا ہے وہ تو جواب دیتا ہے کرا تو کتاب اللہ ہاں میں نے اللہ کی کتاب کو پڑھا ہے تین سوالوں والا مسئلہ تو آپ نے سنا ہوا ہے نا من ربو کا من نبیوں کا معدینوں کا اب جہاں یہ تین سوال کی حدیث ہے وہاں چوتھے سوال کی حدیث ہے حوالہ آپ یاد رکھ لیں جہاں تین ہے وہاں چوتھا ہے کرا تو کتاب اللہ میں نے اللہ کی کتاب کو پڑھا ہے میں جانتا ہوں میرا دین اسلام ہے میرے رب اللہ آ الحاکمین ہے میرے رسول محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور بڑا بے نصیب ہے جس نے پوری زندگی غفلت میں بسر کر دی قرآن مجید کو پڑھا نہیں اب فرشتے اس کو مارتے ہیں حدیث پاک میں ہے وہ یو ذرا بو بے متارقا متارک مطارق جو ہے یہ جمع کا لفظ ہے جمع کا اور اس کا واحد متر کا متر کا ایک ہتھوڑا ہوتا ہے نا ایک ہتھوڑے سے بھی بڑا ہوتا ہے اس کو بدان کہتے ہیں ہماری زبان میں اس کے ساتھ جمع زیادہ یوز ربو بے متار کامن حدید اور مار پڑتی ہے قبر میں اور ساتھ اللہ تعالی کے فرشتے یہ کہتے ہیں لا درئیتا ولا تلئی لا درئیتا ولا تلئیتا نہ تو نے پڑھا نے سمجھا, سمجھا تلئی پڑھا اور بڑا بے نصیب ہے نہ تو نے اللہ کی کتاب کو پڑھا ہے نہ سمجھا ہے اب قبر میں اس کو ہمیشہ تا قیامت مار پڑ رہی ہے حضرات کتاب اللہ کے ساتھ تمسو کیجئے اس میں دنیا آخرت کی عزت ہے اللہ تعالی اس کتاب کو پہاڑ پر نازل فرما دیتے پہاڑوں پر نہیں اتارا اتارا کہاں ہے على قلب کا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر آپ کے پاکیزہ دل پر اللہ پاک نے اپنی کتاب کو نازل فرمایا ہے۔ اور پھر اللہ تعالی نے جہاں اپنی توحید کا تذکرہ فرمایا یا ایها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون تمہیں بھی اللہ نے پیدا کیا تمہارے امی جان اور ابو جان کو بھی اللہ نے پیدا کیا اللہ ہم سب کے ماں باپ کو معاف فرما دے جن کے والدین دنیا سے چلے گئے ہیں رب رحمان ان کی بخشش فرما دے اور جن کے حیات ہیں اللہ ان کو ایمان اور صحت والی زندگی سے مالہ مال فرمائے اس رب کی عبادت کرو یا کم اللہ ربکم خلق خلقکم نمن قبل قبلکم لال کم تکون اللہ پاشا و سما ابینا ون سماخر فلا ت جلو للہ داد اس سے آگے اکم اس کتاب اللہ جیسی ایک آیت بنا لو ایک سورت بنا لو دس سورتوں کا چیلنج کیا پورے قرآن پاک کا چیلنج کیا آج تک یہ قائم ہے کوئی اللہ کی کتاب کا مقابلہ نہیں کر سکتا جب کوئی انسان کتاب لکھتا ہے نا تو کتاب کے شروع میں لکھتا ہے اے پڑھنے والو اگر میری اس کتاب میں کوئی غلطی نظر آئے تو مجھے بتا دینا جو کتاب کا مصنف ہوتا ہے رائٹر اگر اس کتاب میں کوئی غلطی ہو تو مجھے بتا دینا آئندہ ایڈیشن میں اس کو دور کر دیا جائے گا لیکن کتاب اللہ قربان جائیں فلاکل کتاب اللہ رے بفی اس کتاب کو اتارنے والا اللہ کا فرماتا ہے میری کتاب میں غلطی ہے ہی کوئی نہیں دوسری ساری کتابوں کے شروع میں یہ لکھا ہوتا ہے اگر غلطی ہوئی تو مجھے بتا دینا لیکن اس کتاب میں سبحان اللہ اللہ والو اپنی ایک جماعت بنا لو کون سی جماعت اس جماعت کا نام کیا ہے وہ ہے قرآن مجید کی جماعت قرآن پاک پڑھنا ہے جو ناظرہ نہیں پڑھے وہ ناظرہ پڑھے قاعدہ سے شروع کر دیں جو نہیں نہ پڑا وہ اگر اسی طرح موت آ گئی تو سمجھو قبر کے اندر فرشتوں کی مار سے نباہ سکے گا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری حدیث ہے جو ناظرہ نہیں پڑے وہ قاعدہ شروع کر دیں قرآنی قاعدہ قاعدے میں اللہ پاک نے بڑی برکت رکھی ہے اللہ والو میں آپ سے عرض کروں ستر سال اسی سال کے بزرگ ستر اسی سال کے بزرگ الحمدللہ ہم نے تعلیم بالغ کا شعبہ قائم کیا ہوا ہے کتاب اللہ کو پڑھانے کا ستر پچہتر اسی سال کے بزرگوں نے الحمدللہ مجھ سے قرآن پاک پڑا ہے پھر حفظ کیا ہے اللہ کے فضل و کرم سے ترجمے کے ساتھ تفسیر کے ساتھ اس عمر میں وابست شجر رہے امید بہار رکھ عمر کا کیا ہے جس عمر میں بھی اللہ پاک تو عطا فرما دے اس جماعت کے ساتھ اپنے آپ کو اٹیچ کر لے پڑھانے والے الحمدللہ دیکھو آکسیجن ہے نا اس کی ہر انسان کو ضرورت ہے سانس لیتا ہے اللہ پاک نے اس کا اتنا انتظام کیا ہے اتنا عام کیا ہے کہ بغیر پیسے کے ہر آدمی کو آکسیجن مل جاتی ہے سانس لے رہا نا بجلی کا بل ہے گیس کا بل ہے ٹیلی فون کا بل ہے اور آکسیجن کا بل بھی کوئی نہیں اگر بل ہوتا تو ہم جیسے غریب لوگ تو مر جاتے آکسیجن کا بل دے دے کر اللہ پاک نے قرآن مجید کی تعلیم کو بھی عام کیا ہے اگر ٹیوشن نہیں دے سکتے فیس نہیں دے سکتے تو بغیر فیس کے کتاب اللہ کو پڑھانے والے ساری دنیا میں آج بھی موجود ہے آکسیجن کی ہر انسان کو ضرورت ہے نا میرے اللہ نے اس کا انتظام کیا ہے کتاب اللہ کی ہر انسان کو ضرورت ہے اللہ تعالیٰ نے ساری زمین پر پڑھنے والوں کا انتظام کیا ہے بغیر ٹویشن فیس کے آپ پڑھ سکتے ہیں اللہ اکبر او ذرا اللہ کی کتاب سے ایک اور آیت کریمہ سنیے سورت القف وشبر نفس کم الزین ید او نہ بج ہولا کن ہوں ترین تل حیاتی دنیا صبح شام اپنے آپ کو بٹھایا کرو وشبر نفس کا اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے نفس کا اپنے آپ کو بٹھایا کرو اس مجلس میں کون حکم دے رہا ہے اللہ کا ملاقم اور کس کو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اے اللہ کے نبی آپ بھی بیٹھا کرو اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام بھی قرآن پاک کا سبق سنایا کرتے تھے کس کو حضرت جریل کو کانا یو آرز القرآن آپ رمضان المبارک میں کتاب اللہ کا دور کرتے حضرت جبریل کو آپ پارا سناتے حضرت جبریل آپ کو سناتے بھائیو سنانے کے بغیر علم نہیں حاصل ہوتا اللہ کے پیارے پیغمبر بھی سناتے تھے میں اور آپ ہماری تو حیثیت ہی کیا ہے سنانے کا انتظام کر لو کہ میں نے اپنے چوبیس گھنٹوں میں دس منٹ یا پندرہ بیس بیس منٹ کافی ہیں الحمدللہ اتنے مقرر کر لینا اتنا ٹائم روزانہ میں نے اللہ کی کتاب کا سبق سنانا ہے قاری صاحب کو اپنے قریب انتظام کر کے جہاں بھی اللہ توفیق عطا فرمائے دیکھو اللہ تعالیٰ کی شان ہے نا کہ اللہ پاک نے ہماری اور آپ کی ملاقات کرا دی ہے الحمدللہ للہ الحمدللہ الحمد تو یہ اللہ کا فضل ہے اب آئندہ ملاقات ہو نہ ہو یہ اللہ کو علم ہے ایک فقیر طالب علم آپ کی منت کرتا ہے کہ چوبیس گھنٹوں میں تھوڑا سا وقت وہ کر کر لو اللہ کی کتاب کے لیے کہ جو ناظرہ پڑا ہوا ہے وہ اس سے آگے ترجمہ تر قرآن شروع کر دے حفظ شروع کر دے ساری کتاب اللہ حفظ نہیں کر سکتے تو کچھ کر لیں کچھ ہی سا کر لیں کتاب اللہ کا دو پارے چار پانچ جتنی اللہ تپاک تو فی کتا فرمائے حفظ کرتے جائیں ترجمت القرآن پڑھتے جائیں تفسیر القرآن پڑھتے جائیں اور اپنی زندگی میں یہ نعرہ عظم بل کر لے نعرہ کس کا پڑھتے پڑھتے مریں گے مرتے مرتے پڑھیں گے پڑھتے پڑھتے مریں گے مرتے مرتے پڑھیں گے ہم نے پڑھتے پڑھتے مرنا طالب علم کی اثیت سے ہم نے مرنا انشاء اللہ پڑھتے پڑھتے مریں گے مرتے مرتے پڑھیں گے یہ نعرہ یاد رکھو گے نا انشاءاللہ اللہ پڑھتے پڑھتے مریں گے مرتے مرتے پڑھیں گے کس کو اللہ کی کتاب کو ایسا نہ نہ ہو کہ کل قیامت کا دن ہو تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عدالت میں کھڑے ہیں ایک طرف آپ کھڑے ہو جائیں اور دوسری طرف وہ بے نصیب کھڑا ہے جو اللہ کی کتاب سے غافل ہے وقال رسول یا رب ان قوم تخرو حاض القرآن اللہ تعالی کی عدالت ہے ایک طرف پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسری طرف یہ بے نصیب ہے جس نے کتاب اللہ کو چھوڑ دیا ہے تو اللہ کے پیارے رسول رب تعالیٰ کی عدالت میں یہ شکوا کر رہے ہیں یا رب ان قومی اے میرے پروردگار میری اس قوم نے ات خزو حاضل قرآن اللہ کی کتاب کو چھوڑ دیا تھا چھوڑ دیا محجورہ ہجرت ہجرت کا معنی ہوتا ہے چھوڑ دینا سبحان اللہ اور جو کتاب اللہ سے محبت کرتا ہے یقال قال صاحب القرآن جامع ترم شریف میں حدیث ہے کل قیامت کا دن ہے اللہ پاک کا دربار ہے صاحب قرآن صاحب قرآن کون ہے جو اللہ کی کتاب سے محبت کرتا ہے محبت کرتا ہے پڑھتا ہے کبھی ناظرہ کبھی ترجمہ کبھی تفسیر کبھی حفظ صاحب القرآن عام لوگ نا اس حدیث پاک کا ترجمہ کرتے ہیں حافظ قرآن لیکن حافظ قرآن کا لفظ نہیں ہے حدیث پاک میں ہے صاحب قرآن صحب قرآن کون ہے جو ناظرہ پڑھ رہا ہے جو ترجمہ پڑھ رہا ہے جو تفسیر پڑھ رہا ہے جو حفظ کر رہا ہے جس طریقے سے بھی اللہ نے زندگی کے کسی موڑ پر بھی توفیق عطا فرمائی ہے یو قال صاحب القرآن قرابر تک اے قرآن والے تم اللہ کی کتاب کو پڑھتے جاؤ اور جنت کے درجات پہ چڑھتے جاؤ و را کن تریاں بسم اللہ کی سے شروع کر دو ناس کی سین تک پڑھتے چلے جاؤ جہاں ناس کی سین ختم ہوگی نا وہاں تک ساری جنتیں اللہ نے تیرے لیے تیار کر کے رکھی لا حسد اللہ فتنا دو آدمی قابل رشک ہیں دو آدمی بڑے خوش نصیب ہیں بڑی قسمت والے ہیں وہ کون کون سے دو آدمی خوش نصیب ہیں سبحان اللہ رجول آتا اللہ القرآن ایک وہ بندہ جسے اللہ پاک نے قرآن کی دولت سے مالا مال فرمایا قرآن مجید سے محبت کرتا ہے کبھی ترجمہ کبھی تفسیر جماعت قائم کی ہوئی ہے جماعت کس کی کتاب اللہ کی لا حسد الا اللہ سنتین دو آدمی قابل رشک. ایک وہ جو اللہ کی کتاب کو پڑھتا ہے دن کو بھی رات کو بھی تلاوت کرتا ہے تو انسان رشک کرتا ہے یا اللہ مجھے بھی ایسا ہی بنا دے میں صبح بھی شام بھی تیری پاک کلام کی تلاوت کرتا رہوں اور دوسرا وہ وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَهُوَ يُنفِقُ مِنْهُ آنَا الْلَيْلِ وَآنَا النَّهَارِ دوسرا وہ خوش نصیب ہے جسے اللہ پاک نے رزق وسیع عطا فرمایا ہے اللہ ہم سب کو رزق وسیع سے مالا مال فرمائے رزق حلال اور اللہ پاک سے دعا ہے فریاد ہے میرا اللہ آپ سب بھائیوں کی ہر مشکل کو آسان فرما دے اور زندگی میں کبھی مشکل آئے نا تو پھر بھی کتاب اللہ کی تلاوت کرو ایک دعا عرض کر دوں دیش پردیش کی مشکلیں ہوتی ہیں نا آنے جانے کی اور کاغذات کی تو ایک دعا سن لو اللہ کی کتاب سے انشاءاللہ اللہ پڑھتے رہو پردیش کی کوئی مشکل ایسی نہیں ہے جو آسان چھوٹی سی دعا ہے پندرہویں پارے میں سورت پہلا ہی رکو ہے سورة الکہو پہلے ہی رکوع ہے چھوٹی سی دعا ہے ربنا آتینا من لدن کا رحمہ وحی لنا من عمرنا رشدا چھوٹی سی دعا ہے یہ الجن ہے یہ مسئیبت ہے یہ کاغذات کی الجن ہے یہ آنے جانے کی مصیبت ہے یہ دعا پڑھتے رہو انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے ذمہ داری سے عرض کرتا ہوں اللہ پاک ہر مشکل آسان فرما دے گا پھر ایک دفعہ سن لو ربنا آتینا مل کا رحم لنا امرینا رشدا اے اللہ اپنی طرف سے ہمیں رحمت عطا فرما بھئی لنا من امرینا رشدا اور ہمیں ہمارے کام سے آسانیاں نصیب فرما یہ دعا پڑی تھی اساب کاف نے چند نوجوان تھے سارا علاقائی مشرقین کا تھا حکومت بھی مشرقین کی تھی یہ دعا پڑی اللہ پاک نے اس کی ہر مشکل یسان دی اللہ پاک کی حفاظت میں آ گئے اور اللہ پاک کی پناہ میں آ گئے عزیز بھائیوں جب اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں تو سب سے پہلے فضا قرۃ القرآن بلا شی تو کتاب اللہ جب انسان پڑھتا ہے تو شیطان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے حضرات اسی طرح جو شیطان کے چیلے چانٹے ہیں نا شیطان کے پیروکار کافر اور مشرق ان کو بھی سب سے زیادہ تکلیف کتاب اللہ سے ہے ہماری نماز سے روزے حج سے کافروں کو اتنی تکلیف نہیں ہے جتنی کتاب اللہ سے ہے چنانچے آپ سنیں اللہ کے کتاب وقال اللہ دینا کا فرو لاتماؤل حاضل قرآن ولغی اللہ کم تک لفار نے کیا کہا لاتماؤل حاضل قرآن اس قرآن کو سنائی نہ کرو سنو ہی نہ سنو نہ سمجھو بلغ فی جب اللہ کے نبی پڑھتے تو تم شور مچایا کرو شور مچایا کرو کتاب اللہ کی آواز کسی کے کان میں نہ پڑے کا فرو لاتی اللہ والو جو اللہ کی کتاب سے محبت کرتا ہے انشاءاللہ وہ دنیا میں بھی سرخرو ہے میں آپ سے عرض کر دوں کہ جیب بھی خالی ہے جولی بھی خالی ہے دونوں چیزیں خالی ہیں لیکن اللہ کی کتاب کی برکت ہے کہ سن انیس سو ستانوے سے الحمد اللہ کے گھر میں حاضری دے رہا ہوں بیت اللہ شریف میں سن سو ستانوے میں نہ جیب میں کچھ ہے نہ جولی میں صرف ایک بات ہے اللہ کی کتاب سے تھوڑی بہت محبت ہے اس کتاب کی برکت سے اللہ اپنے گھر بلا لیتا ہے تو اس طرح اللہ تعالیٰ برکتوں سے نوازتا ہے جو جڑ جاتا ہے اب دیکھو نا ایک کاغذ ہے کاغذ عام کاغذ بھی ہوتے ہیں اور اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی جس کاغذ پر اللہ کی کتاب کو لکھ دیا جائے اب اس کاغذ کی شان بڑھ جاتی ہے اب وہ عام کاغذ نہیں ہے اس طرح ایک گتہ ہے اس کا استعمال ہر ضروریات زندگی میں ہوتا ہے لیکن جو کتاب اللہ کے اوپر چڑھا دیا جائے اب وہ عام گتا نہیں ہے اس کی شان بڑھ جاتی ہے ہر انسان کے پاس سینہ ہے سینہ لیکن جس سینے میں قرآن ہے نا وہ سینہ عام نہیں ہے بل ہو آیا تم بھائی نات فی سدور اللہ زینا العلم اللہ والو اگر دنیا کی اور قبر کی اور آخرت کی خیر چاہتے ہو تو انشاءاللہ اللہ آج سے تہیا کرو کہ اللہ کی کتاب کو پڑھنا انشاءاللہ شاء اللہ ذرا اونچا کا ہونا ان اللہ جو ناظرہ نہیں پڑے وہ قاعدہ سے شروع کر دے جو پڑھے ہوئے ہیں وہ بھی دوبارہ پڑھو اور ترجمت القرآن اور تفسیر القرآن اور جو اللہ کی کتاب سے غافل ہے اللہ اکبر ان اللہ و بحاظ کتاب اقوام اللہ اس قرآن سے لوگوں کو عزت دیتا ہے جس کو اللہ کی کتاب مل گئی اسے عزت مل گئی دنیا میں بھی عزت والا قبر میں بھی عزت والا آخرت میں اللہ کے دربار میں بھی عزت والا بھیا جاؤ بہیا کریم اور جو اللہ کی کتاب کو پیچھا کرتا ہے لوگ کہتے ہیں نا کتاب اللہ کو پیچھا نہیں کرنا تو یہ اصل میں پیچھا ہے جو چھوڑ دیتا ہے پڑھتا نہیں ہے تو ساری زندگی انشاءاللہ اللہ کتاب اللہ کے ساتھ تمسک اور جو چھوڑ دیتا ہے دنیا میں بھی زلیل و رسوا ہے کوئی اس کا مقام نہیں قبر میں بھی اللہ کے فرشتے اس کو ماریں گے اور آخرت میں بھی سیدھا جہنم میں چلا جائے گا اقرا القرآن فائنہ یو شفیع صحاب ہی اوم القیام ربا مسلم اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا لوگو قرآن پڑا کرو اقراء القرآن فَإنَّهُ يَجِي شفیع ہی یوم القیام کل قیامت کا دن نہ تیرا باپ تیرے کام آئے نہ تری امی نہ تیرا بیٹا نہ بیٹی نہ بھائی نہ بہن کام آئے گا تو اللہ کا قرآن سفارشی بن کے آ جائے گا یا اللہ اس بندے کو معاف فرما دے اصیام القرآن و یشفان یوم القیام روزہ سفارشی بن کے آئے گا قرآن سفارشی بن کے آئے گا روزہ کہے گا یا اللہ اس بندے کو معاف کر دے قرآن کہے گا اللہ اس بندے کو معاف کر دے فائیو شفان جس انسان کے یہ دو سفارشی ہوں گے نا اللہ کا ملحکم اپنی رحمت سے اس کو عطا فرما دے گا خیرکم من تعلم القران وعلمه سبحان اللہ ذرا محب سے سنیے ایک ہے قران پڑھنے والا ایک ہے پڑھانے والا اچھا دونوں کا شان بڑا بلند ہے لیکن یہ جو حدیث پاک ہے نا جو اپ کو سنائی ہے اس میں اللہ تعالی نے پہلے نام لیا پڑھنے والے کا خیرکم تم سب سے بہتر تم میں ڈاکٹر بھی ہیں انجینئر بھی ہیں سائنسدان سارے کے سارے لیکن خیر والا من تو علامہ قرآن جو قرآن سیکھتا ہے وہ علامہ سکھاتا ہے اس حدیث پاک میں پہلا نمبر ہے سیکھنے والے کا اللہ نے اس کو بڑی خیر سے مالا مال کیا ہے اور جو سکھانے والا ہے پیارے رسول علیہ السلام نے اس کا نام بعد میں لیا ہے اب یہ قسمت کی بات ہے کہ پڑھنے والے کا نام پہلے آ گیا ہے اس کے نصیب ہیں تو بھائیو پڑھنے والے بان یا پڑھانے والے بان جاؤ اللہ ساری زندگی جیسے میں نے کیا اللہ اکبر اللہ اکبر خیر ہی خیر ہے خیر ہی خیر ہے اس پاک میں بھی خیر کا لفظ آیا میں بہی یو فک فی دین اللہ تعالیٰ جس پر خیر کرنا چاہتا ہے اللہ اسے دین کی سمجھ سے مالا مال فرماتا ہے اللہ اسے دین کی سمجھتا فرماتا ہے وہ میں اتل حکمت فقد اوت یا خیرن کثیر جسے حکمت مل گئی قرآن و سنت کا علم مل گیا اسے بڑی خیر مل گئی اور جو حدیث کا علم ہے نا کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف اتنا لفظ پڑے قال رسول اللہ ابھی حدیث سے آگے شروع ہوگی اتنا لفظ پڑھنے سے مومن کے سینے میں پڑ جاتی ہے انشاءاللہ تو بھائیو یہ چھوٹی سی دعوت دعوت ہے دابت فکر ہے فکر یا پڑھنے والے بن جاؤ یا پڑھانے والے جو پڑھے ہوئے ہو نا وہ پڑھانا شروع کر دو ایک دو چار ساتھی پکڑ کے پڑھانا شروع کر دو جو نہیں پڑھے وہ پڑھنا شروع کر دو تلامہ یا علامہ ان دونوں میں سے ایک میں اپنے آپ کو شامل کر لو اللہ تعالی مجھے آپ کو دنیا آخرت کی خیر سے مالا مال فرمائے اللہ ہم سب کو دین پہ زندہ رکھے اللہ دین پہ مارے آپ بھائیوں کا بہت شکریہ آپ نے بڑا وقت دیا ہے اور محبت سے اللہ کی بات سنی ہے اللہ ہم سب پہ راضی ہو جائے اور سب کی مشکلیں آسان فرمائے آمین و آخر داوان الحمد للہ رب العالم ہیں، دو دوسرا جی جی بھائی نے سوال کیا تھا کہ بعض دوست عمرہ میں یا حج میں بال کاٹتے ہیں تھوڑے تھوڑے اس جگہ سے یا اس جگہ سے تو حدیث پاک میں جو حکم ہے نا اللہ عمر حمل محلقین اللہ حمل محلقین اللہ محلقین تین مرتبہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ہے اے حلق کرانے والے تند کرانے والوں پر رحمت فرما چوتھی مرتبہ تو سر کے بال جب بھی کٹوائیں نا عمرہ میں یا حج میں یا اس کے علاوہ ساری زندگی حکم یہ ہے اہ نے کو کلو اوتروں کو کلہو سارے سال کے بال موڑ دو یا سارے سال کے بال چھوڑ دو ساری زندگی یہی طریقہ ہے تو کسی جگہ سے کاٹنا اور کسی جگہ چھوڑ دینا عام حالت میں بھی نافرمانی ہے بعض لوگ یہ کٹ بناتے ہیں نا یہ بیبی کٹ ہے اور یہ فلانا کٹ ہے یہ کٹ کچھ نہیں ہے مسلمانوں کا ایک ہی کٹ ہے اہلکوہ کو ہو کلاہو کو کل ہو. سارے سر کے بال موڑ دو یا سارے سر کے بال چھوڑ دو تو ہجمرہ میں بھی یہی حکم ہے جس نے تھوڑے تھوڑے اس جگہ سے کاٹ لیے اب اس کا یہ رکن پورا نہیں ہوا عمرہ اس کا رکن پورا نہیں ہوا اب اس کے ذمہ ہے کہ وہ اس کا دم ادا کرے اس کے ذمہ ہے کیونکہ اس نے عمرہ پورا نہیں کیا ایک رکن اس نے چھوڑ دیا ہے اور دوسرا سوال کون سا تھا کہ وہ پاکستان میں جا کے پاس پیسے جی جی اس کے متعلق یہ حکم ہے کہ جو حدود حرم میں قربانی ہوتی ہے یا دم اس کو کہتے ہیں حد یون من الحدی الحدی جو حدود حرم میں ہے جو باہر میں اللہ کی زمین پر قربانی ہو اس کو کہتے ہیں ازحیا کتاب الضحی اسی سے لفظ نکلا ہے عید الازہا عید جو عام قربانی ہے اسے اضحا کہتے ہیں اور جو حجمرہ کی قربانی ہے اسے الح دی فمست اس لیے وہ حدود حرم میں ادا کرے گا اگر نہیں کر سکتا اس کے پاس پیسے نہیں ہیں تو روزے رکھ لے روزے رکھ لے تین روزے رکھ لے اللہ جان بوجھ کر جو نماز چھوڑتا ہے نا اس کے بارے میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری حدیث ہے صحیح بخاری شریف میں کتاب المان میں کتاب المان میں صحیح بخاری شریف میں شروع میں من ترک کا سلا تر عصر فقد حب تا ہو جس نے عصر کی نماز چھوڑ دی عصر کی نماز ایک نماز جان بوجھ کر تو اس کی پچھلی ساری زندگی کی نیکیاں برباد ہو گئی اگر اس نے حج کی ہے یا زکات دی ہے یا پچھلی جو نماز پڑھی ہے یا جتنے روزے رکھے ہیں جتنے عمرے کی ہیں سارے کے سارے برباد ہو گئے من طارا کا سلا تل اصرے فقط حبیت عمل ہو یہ صحیح بخار شریف میں حدیث ہے کتاب المان کے اندر اس لیے بھائیوں جو نماز چھوڑتا ہے نا اس کے پیشلے عمل برباد ہو جاتے ہیں تو کسی مسلمان کے لیے یہ زیبہ نہیں ہے کہ وہ عمدن جان بوجھ کر نماز چھوڑ دے من طرح کا سلا تل مکتوبہ متعمدہ فقط برے عطمن ہو ذمہ جو جان بوج کر فرضی نماز چھوڑ دیتا ہے اللہ کا ذمہ اسے سے بری ہے وہ دین اسلام ایک میں وقت کفرہ کفر کیا اس نے تو مسلمان اور کافر کا فرق ہی نماز سے ہے بین العبد والکفر بال کفرے ترک سلاد اس لیے بھائی مومن تو یہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ میں فرضی نماز چھوڑوں گا <تصفح> اس کے بارے میں حدیث پاک مسلم شریف میں تبا اللہ کلب ہی جو جان بوجھ کر تین جمعے چھوڑ دیتا ہے تحاون اور تقاصل سستی کے ساتھ اللہ پاک اس کے دل پر مور لگا دیتا ہے وہ منافقین میں چلا جاتا ہے اور غافلین میں اس کا شمار ہوتا ہے اس لیے مومن کے لیے جائز نہیں ہے کہ نماز چھوڑے یا جمعہ چھوڑے بال کٹوانے کا ایک تو دم دے یا تین چیزیں ہیں نا تین چیزوں میں سے ایک کام کر لے یا الحدی ہے یا تین روزے ہیں یا چھ مسکینوں کو کھانا کھلا دے تینوں میں سے ایک کام کر دے ہو ہے صحیح مسلم شریف میں حدیث ہے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا فرمان ہے اذا قیمت صلاح تو فلاں سلا تھا الموبہ جب جماعت کھڑی ہو جائے نا تو پھر صرف فرضی نماز ہے فرضوں کے ساتھ مل جائیں سر نبی داوشری میں حدیث ہے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی جماعت کرائے اور بعد میں ایک آدمی کو دیکھا وہ نماز پڑھ رہا ہے آپ نے سوال کیا کہ ماں ہاتھا نے رکھا یہ جو دو رکھتے ہیں تم نے بعد میں پڑھی ہیں یہ کون سی ہیں تو انہوں نے عرض کیا کہ میں نے فجر کی سنتیں نہیں پڑی تھیں وہ پڑی ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلا اظان پھر ٹھیک ہے کوئی حرج نہیں اگر جماعت کھڑی ہے فجر کی انسان اس وقت مسجد میں پہنچا ہے تو جماعت کے ساتھ مل جائے اور سنت بعد میں ادا کر لے <سلام> جو چاہتا ہے کر لے حج افراد بھی کر سکتا ہے حج تمتو بھی کر سکتا ہے وہ حج بدل ہے حج بدل کا اور عام حج کا طریقہ ایک ہی ہے صرف جب احرام باندھ کے پہلے لفظ بولنا ہے اس وقت فرق ہے اللہ لبئی کا بالعمرہ جب اپنے لیے پڑھتے ہیں جب ماں باپ کے لیے ہے تو اللہ لبئی کا انعمی اللہ عمل لبئی کا ان ابی یہ ایک پہلا جو لفظ ہے اس کے بعد سارا طریقہ برابر ہے اس میں کوئی فرق نہیں ہاں میکاج کو کراس نہیں کر سکتے احرام کے بغیر اس لیے اس کے ذمے بھی دم ہے طواف نہیں کر سکتا طواف کا ثبوت نہیں ہے حج کا ثبوت ہے عمرے کا ثبوت ہے خالی طواف کا ثبوت نہیں کیا حج میں کس جگہ پر اچھا حج کے اندر تو حج میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مینا میں جو نمازیں پڑھی ہیں با اور قصر کر کے با جماعت کر کے اسی طرح ہر فات میں باجماعت جم و کثرہ جمع کر کے کسر کر کے ظہر اثر اور پھر مزدلفہ میں جم و کثرہ جمع کر کے کسر کر کے تو باقی جو مبیط منا ہے منا کی ساری نمازیں اپنے اپنے وقت پر با جماعت کر کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہیں اس لیے اسی میں خیر ہے لقت کان القم فی رسول اللہ اس وطن حسنہ تو اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام کی زندگی اسوا ہنسنا ہے اس لیے جیسے آپ نے کیا اسی طرح کرنا ہے منا میں اور مصطلفہ میں اور عرفات میں آپ نے قصر نماز ادا کی ہے تو ہم بھی قصر ہی پڑھیں گے انشاءاللہ شاء اللہ <zith>